السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے ڈوں گا مرکز رحمانی مسجد بورا پیر کراچی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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة طلالة وكل طلالة بالنار اللهم صل على محمد وعلى کسا کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا اس, نے اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیڑوں کا کام کیا بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود اللہ کا مجھ پر ہم سب پر سب سے بڑا احسان یہ ہے اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا درود السلام خاطب الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کے عمد ناصر اللہ کے نیک بندوں پر اس کی نیک بندیوں پر میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تعالی نے پرانے پاک کے اندر اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے سورہ آل عمران تیسرا پارہ تیس سے اکتیس بتیس نمبر آیت کا مطالعہ کیجیے گا اپنے نبی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے اے نبی ان سے کہہ دیجیے ان کن تن تو ہے جی جوش تمہارے <tomharic> رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن روا کے مطابق قربانی کی اس کی قربانی درست ہے اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی دل کا شرط اللہ میں یہ کیا ہے یہ صرف گوشت کی بکری ہے قربانی سے کوئی تعلق نہیں جب یہ بات میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم صحابہ صحاب سے کہہ رہے تھے بردہ بن کھڑے ہو کہا اللہ کے رسول میں نے نماز کی طرف جانے سے پہلے پہلے قربانی تھی کیوں کرتی خود الفاظ کہتے وَعَرَفْتُ الْيَوْمَ يَوْمُ میں سمجھا کہ آج کا دن کھانے کا دن ہے پینے کا دن ہے فَتعجلتُ فَعَقلتُ چھپانے کی نہیں تھی کہ لوگ دیکھ لیں گے کتنا گوشت رکھ لوں گا چھپا کر نہیں کہا اللہ کہ نبی میں نے سوچا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے اس لیے میں نے جلدی کی اور میں نے خود بھی کھایا میں نے اپنے گھر والوں کو کھلایا گھوڑ کرے گور جانور تھا جو قربانی کے لیے لائے گیا، کے لیے لائے گیا، صرف پر غالب نہیں آ سکتی کہا دل کا شاہ یہ تمہاری بکری جو ہے یہ قربانی کی بکری نہیں یہ گوشت کی بکری ہے. لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے باتیں بہت ساری کر سکتا ہوں لیکن اللہ کی قسم ہم نے ان دس دنوں کو دین کا نام دے دی دیا اور جو دین تھا جو کام ہم نے دس محرم الحرام کو کرنے ہیں ان میں سے کوئی کام ہم کرنے والے نہیں بلکہ کھانے والے ہوتے ہیں ہسٹری پڑھتے ہیں کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ہسٹری تھی اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے جب اتنا کھلانے کا اہتمام پلانے کا اہتمام سبھیوں کا اہتمام ریلیوں کا اہتمام تو پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ مطالعہ عنہ کی شہادت کا جشن منایا جا رہا ہے یا منایا ہے سوچنے کی بات ہے اور اس دن کو بڑھ چڑھ کر منانا اور اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہنا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اگر ہم سارا خلاصہ دکھائے کہ دین کیا ہے اور دس محرم کو یا نو محرم کو یا گیارہ محرم کو کرنے کے کون سے کام ہیں جب سارا مواد جمع کرتے ہیں محتسین کو سامنے رکھتے ہیں صرف صالحین کو سامنے رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو سامنے رکھتے ہیں اس سے پہلی کے دور کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف اور صرف یہ عمل آئے گا کہ دس محرم کے دن روزہ رکھنے سے بھٹ کر اس دن کی کوئی اور شری حیثیت نہیں کا نام دے دیا کیا پھر اللہ کا ہم پر ازاب آئے گا یا اللہ کی رحمت ہم پر ناصر ہوگی میرے نبی کے کسی ایک فرمان کو ٹھکرا دے گا اللہ کی کسم اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا کے اندر ہو پھر سزا کو ساحل کرتا ہے سلامہ بن افواہ رسی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ رہی غور کرنا چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے یہاں تو فیشن ہے نا کیا فیشن ہے الٹے ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا ہمارے یہاں فیشن کا سب کیا جاتا بوتلیں تین سے چار پی جائیں گے لیکن ہر بوتل کو تھوڑا سا چھوڑ دینا یہ فیشن ہے پوچھو کیوں چھو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور اگر میرے نبی کی ایسے ہی مخالفتیں چلتی نہیں تو جانے کیسے کیسے ہمیں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا میرے نبی نے دیکھ لیا دیکھنے کے بعد کہا یمین دے ہاتھ کے ساتھ کھاؤ لا میں طاقت نہیں رکھتا حدیث کے راوی کہتے ہیں ما لڑکی سکتے تھے تھا. اگر تو سیدھے ہاتھ کے ساتھ نہیں کھاتا تو پھر کبھی نہ کھا سکے یہ الفاظ کہیں حدیث کے الفاظ میں نہیں سک کوئی کن تنگو کوٹیاں اڑا دی جائیں جسم کے ٹکڑے que okay. نہیں میرے خیال میں ہم ان کاموں کو کرنا پسند کرتے ہیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے اور رہمان ناراض ہوتا ہے یہ تھا نبی کی نافرمانی کا نتیجہ کہیں پر ہاتھ نہیں اٹھ رہا اور کہیں پر ستر شہید ہو رہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیو آج جو اسلام کی اصل تعلیمات ہے اسے اپنانے کی کوشش کریں صحیح دین ہے اسے پڑھنے کی کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں نوجوانوں کو اس طرف دعوت دینے کی کوشش کریں جس نے آج کے دن کسی یقین کے سر پر ہاتھ پھیرا کیا کہا جاتا ہے گویا کہ ابن آدم کے جتنے بھی یقین بیٹے ہیں سب کے سروں پر ایک ہی ہاتھ گھوم گیا جس نے آج کے دن دسترخان کو وسیع کیا اس نے پورے سال دسترخان کو وسیع کیا منسامہ جس شخص نے دس محرم کے دن کا روزہ رکھا یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں غفر اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے چالیس سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے حدیث نہیں ہے لوگوں سے لوگوں کو دین سے دور کرنے والی باتیں ہیں دو محرم کے روزے رکھ لو اسی سال کے گناہ معاف ہیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت روزے رکھنے کی کیا ضرورت یہ تو میرے نبی سے بھی سمجھدار لوگ ہیں میرے نبی کو پتا تھا میرے نبی نے روزہ رکھا صحابہ کرام کو حکم دیا جب صحابہ کرام کو حکم دیا اس موقع پر پھر ابو بتا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ سوال کرتے ہیں سو نیلا یوم شورس محرم کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس سے صرف اور صرف ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں ہمیں کتنے سال کے بلے ہمیں چالیس سال کے گناہ معاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شیطان کتنا خوش ہوگا کہ میں نے نبی کی صحیح حدیث صحیح کو دور کر دیا ہر روز کی پانچ نمازیں پڑھو میرے نبی نے فضیلت بیان کی لیکن فرمایا کہ من کے منسلہ یوں معاشورہ بارکات جس نے دس محرم کے دن چار رکعت کا اہتمام کیا تو ہوگا کیا یہاں جسم سے گنا جھڑتے ہیں جو صحیح حدیث سے اہتمام کر لیا تو اللہ تعالیٰ گزشتہ کے کے نہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگ تاریخی حیثیت اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں محرم الحرام کی صرف اور صرف اتنی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعوم سے نچان اور علیہ السلام نے اور قوم نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا یہ اس کی تاریخ حیثیت ہے اور اس میں کرنے والے کام جو ہے وہ صرف اور صرف جو شریح حیثیت ہے کہ نو محرم کا روزہ رکھا جائے دس محرم کا تو رکھنا ہی رکھنا ہے ایک سال کی گناہ معاف ہوں گے اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے نو محرم کا روزہ رکھا جائے اور اگر کسی نے نو محرم کا روزہ نہیں رکھا دس کا رکھا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ گیارہ محرم کا روزہ رکھے مختلف احادیث کو جمع کرنے کے بعد علامہ ابن قیم رحیم اللہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عشورا کے تین براتی ہیں تین گج ہیں یہ ہے کہ دس نو اور دس کا روزہ رکھا جائے اور گیارہ محرم کا روزہ ہے کیونکہ حدیث میں ثابت ہے کہ افضل بعد رمضان شہر اللہ نفلی روزوں میں سب سے فضیلت کے حامل جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتعات خرافات شرک جیسی مرضی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہوئے نو محرم دس محرم گیارہ محرم کو وہ آماد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس میں اللہ کی رضا ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے وہ صرف اور صرف روزے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی بھی توفق نصیب فرمائے جو کام کرنے کے ہیں ان اعمال کو کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے واقع راہ الحمد